کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جانی تک پہنچ گیا کوئی نہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہے بلکہ وہ اس سے اندھ ہے